السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد اللہ نبی بعد اما بعد فاعوذ نبی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي الصدري ويسر لي أمري وحل الأقادة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وفهما رب يسر ولا تعسر وتم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سَيَقُولُ الوصفََ مِنَ النَّاسِ مَا مع قبلتی ملتی کان علیہ عَلَيْهَا ان قریب کہیں گے وقوف لوگوں میں سے ما وم کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان قبلتی ہی ملتی ان کے قبلے سے وہ جو کہ کان و علیہ تھے وہ جس قبلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے سولہ یا سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں اس پر یہودیوں نے منافقین نے مشرقین نے سبھی نے اعتراض شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو قبلہ بدلنے کی ضرورت کیا اور اگر درست نہیں تھا تو اتنی دیر اس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے رہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں اپنی بے کی وجہ سے کی ہیں کیونکہ مشرق اور مغرب کی کوئی حیثیت نہیں جس طرف بھی منہ کرو گے اصل بات تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے وقوف لوگوں نے اعتراض کیا اور وہ یہودی تھے انہوں نے کہا کہ ان کو کس چیز نے ان کے قبلے سے پھیر دیا پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں بہترین امت بنایا جس طرح میں نے تمہیں بہترین قبلہ عطا کیا اسی طرح تمہیں امت بھی بہترین بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دے سکو یعنی کہ تم اس بات کی گواہی دو گے کہ تمام انبیاء سچے تھے کتابیں برحق ہیں انبیاء کی قوموں نے انہیں جٹلایا ہے تم باقی رسولوں کے متعلق گواہی دو گے اور رسول تم پر گواہی دے گا کہ اس نے تم تک دین الہی پہنچا دیا ہے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا اس میں ایک بہت بڑی آزمائش تھی اس کا بہت بڑا مقصد تھا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان سکیں کہ کون تم میں سے پکا مسلمان ہے اور کون صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے اور پھر ایسے ہی ہوا اس امتحان میں کئی لوگ ناکام ہو گئے بعض منافق ایسے تھے جو اپنا نفاق ظاہر کرنے لگ گئے ادھر ادھر کی باتیں مارنے لگ گئے کبھی کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کے متعلق شک ہو گیا ہے اور یہ اعتراض بھی انہوں نے اٹھایا کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں ان کی نمازیں تو ضائع گئیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی دے دی اور کہہ دیا و ماکان اللہ علیزیہ ایمان میں تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا یعنی جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھى ہیں ان کی نمازیں بھی ہو گئی پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ بن نا صى الراف اللہ لوگوں پر بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالى ان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کی چھاتی دودھ سے بری ہوئی تھی اس کا بچہ گم ہو گیا تھا اور وہ اس کی تلاش میں سرگردان تھی اتنے میں اس نے قیدیوں میں ایک بچے کو پا لیا تو اسے اپنے پیٹ کے ساتھ لگایا اور اسے دودھ پلانے لگی یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال سکتی ہے صحابہ نے کہا اللہ کی قسم یہ کبھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہ عورت اپنے بچے کے لیے رحم دل ہے اللہ تعالی اس سے بڑھ کر اپنے بندوں پہ رحم فرمانے والا ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے فرمایا سیاقولو قریب کہیں گے اصوفہ ہاؤ من وقوف لوگوں میں سے ماولم کس چیز نے پھیر دیا ان کو ان قبلتیم ان کے قبلے سے اللہ تھی وہ جو کہ کانو علیہ جس پر وہ تھے کل کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب یہدی وہ ہدایت دیتا ہے میّشا جسے چاہتا ہے الصراتِ مستقیم سیدھے راستے کی طرف وکدالکا اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں امتا وسطن افضل امت کیوں لکن تاکہ تم ہو شہداء آ گوا الناسی لوگوں پر و یقون اور رسول ہو علیکم کم تم پر شہیدن گوا وما جعلنا اور نہیں ہم نے بنایا القبلتا قبل کو اللتی کنتا علیہ اس قبلے کو وہ جو کہ آپ تھے اس پر اللہ مگر لینا علما تاکہ ہم جان لیں میں یتی ہوں کون پیروی کرتا ہے رسول کی ممن اس سے جو ین پھر جائے گا آلہ عاقی بہی اپنی ایڑیوں پر وہ انکانت اور بے شک یہ بات لقبیرتاً بہت باری ہے اللہ مگر الدینہ ان لوگوں پر نہیں باری حد اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی لیوزیا کہ ضائع کر دے ایمانہ تمہارے ایمان ان اللہ بے شک اللہ بناسی بن لوگوں پر لرافن بہت شفیق ہے رحیم بہت مہربان ہے و آخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالم